كبر مقتا عند الله أَن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤزونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاهوا أزاغ الله قلوبهم بہل لا یلکل فاسی ویز کا مسد بن یو رات مشرولی میم با د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 اللہ مربنا الحم نا رشدنا و من منشرور ان اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورة الصف کے درس کے ضمن میں اس سے قبل دو نشستیں منقد ہو چکی ہیں پہلی نشست میں چار تمہیدی مضامین بیان ہوئے تھے اولاً یہ کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں جو ترتیب ہے مضامین کی اس کے ذمن میں اس سورہ مبارکہ کا مقام کیا ہے سانین یہ کہ ترتیب مصف کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا محل قرآن مجید میں کیا ہے تیسرے یہ کہ سورہ جمعہ کے ساتھ اس کی نسبت زوجیت میں نمایاں ترین پہلو کون سا ہے اور چوتھے خود اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا تجزیہ یعنی یہ کہ یہ ایک عمود جو ایک آیت پر مشتمل ہے آیت نمبر نو اور باقی چار حصوں پر مشتمل ہے پہلا حصہ پہلی آیت سے چوتھی آیت تک جو اس سورہ مبارکہ کے مضامین کے اعتبار سے تمہید کی حیثیت رکھتا ہے دوسرا حصہ پانچویں آیت سے آٹھویں آیت تک جس میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے تین ادوار کا ذکر ہے بطور نشان عبرت اور امت مسلمہ کے لئے پیشگی تمبیح کے طور پر کہ جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا ببادہ تم بھی وہی اختیار کرو اس کے بعد درمیان میں وہ ہے مبارکہ ہے اول نزی عرص ال رسول ودین الحق رحو الدین کلک ولاء کرل مشرقون جس سے اس سورہ مبارکہ کے عمود کی حیثیت حاصل ہے پھر چار آیات میں یہ جو مقصد بیسط محمدی اس آیت نمبر نو میں بیان ہوا ہے اللہ صاحب سلاط وسلام اس کے لیے مسلمانوں کو جد وجہد کی پرس اور دعوت ہے آخری حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے اگرچہ وہ بہت طویل ہے پہلی چار آیات کے برابر ہے حجم میں اس میں دو مضامین بیان ہوئے جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بیست کی تکمیل کے لیے جد و کریں گے ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے اور دوسرے یہ کہ اس مقصد عظیمہ کے لیے جو اجتماعیت قائم ہوگی اس کی بنیادی اور اثاسی حید کیا ہے یہ تجزیہ ہے اس سورہ مبارکہ کے مضامین کا پہلی نشست میں یہ چار مضامین بیان ہو چکے ہیں دوسری نشست میں پھر ہم نے پہلے حصے کی چار آیات کا بل اشتیاب مطالعہ کیا جو اس صورہ مبارکہ کے لیے جیسا کیس کیا جا چکا ہے تب ہید کی حیثیت رکھتی پہلی آیت میں حقیقت بیان ہوئی کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالی کی تصویر و تحمید میں مصروف ہے اس میں گویا کہ اشارہ ہو گیا کہ اگر تم بھی صرف تصویر و تحمید کی حد تک اپنے آپ کو محدود رکھو گے تو تم ان جمادات و نباتات سے بڑھ کر کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ جن میں سے ہر شے اللہ کی تصویر و تحمید میں لگی ہوئی ہے تم سے کچھ اور مطلوب ہے ز نوری سجدہ امی کھائی ز خاکی بے شگا کھائی شہادت پر وجود خود ز خون دوستہ کھائی اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے جو مقام و مرتبہ اس نے بنی آدم کو عطا کیا ہے کچھ اور مطلوب ہے اور اس کو جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی توحید اس کے رسول کی صداقت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کی حقانیت کی شہادت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے اس کے بعد زجل کے انداز میں مسلمانوں کو متنوع کیا گیا کہ اگر صرف زبانی دعووں تک رکھو گے اپنے معاملے کو اور تمہارا عمل اس کا ساتھ نہیں دے گا تو بجائے اس کے کہ اس سے آخرت میں تمہیں کوئی نفع حاصل ہو الٹے لینے کے دینے پڑ جائیں گے لے متقول بالا تفالون قبورا مختلح التقول بالا تفالون تمہارا یہ قول و فعل کا تضاد اللہ تعالی کے غضب کو بھڑکانے والا اور اللہ کے لیے نہایت بیزار کن روش ہے اس کے بعد فرما دیا گیا کہ جان لو اگر ہم سے محبت ہے ہماری رضا چاہتے ہو تو ہمیں تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں ان اللہ يحب النظین یوقات لون افی سبیل سفن کا نہم بنیانم اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں یہاں لفظ جہاد نہیں بلکہ قتال آیا ہے جس میں کہ نقد جان ہتیلی پر رکھ کر میدان میں حاضر ہونا پڑتا جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی سفید باندھ کر گویا کی سیسا پلائی ہوئی دیوار اب ہم اللہ کے نام سے جو اس کا دوسرا حصہ ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے اس میں بنی اسرائیل کی روش بیان ہوئی ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ بنی اسرائیل کون ہے یہ سابقہ امت مسلمہ ہے یہ امت اللہ کے دین کی نمائندہ اللہ کی شریعت کی حامل اللہ کی کتاب کی امین رہی ہے پورے دو ہزار برس تک یہ میں اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری عمر ابھی تک بحثیت امت کل چودہ سو برس ہے جبکہ یہ سابقہ امت مسلمہ دو ہزار برس تک اللہ کی نمائندگی کا فریضہ سر انجام دیکھی رہی ہے اسرو عرضی پر چونکہ تیرہ سو قبل بسی میں انہوں نے ایکسوڈس جس کو کہا جاتا ہے ہجرت کی ہے حضرت ابوسا علیہ السلام کی معیت میں مصر سے نکلے ہیں اور سہرہ سینا میں آئے ہیں اور پھر انہیں تورات عطا کی گئی اور یہاں سے گویا کہ ان کی تاریخ کا آغاز ہوا بحثیت امت تیرہ سو قبل مسیح سے لے کر اور چھ سو دس میں عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا تو تیرہ سو قبل مسیح سے لے کر چھ سو دس اور صحیح تر الفاظ میں چھ سو چوبیس عیسوی میں جبکہ تحویل قبلہ ہوا ہے اور تحویل قبلہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ اب سابقہ امت مسلمہ معزول کی گئی جس کا مرکز جس کا قبلہ یہ تھا بیت المقدس تھا اور اس مقام پر اب یہ نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائز کی گئی ہے اس کا عزل ہوا اس کا نصب ہوا لہذا اس کا برکس یعنی خانہ کعبہ جو ہے اب یہ اہل توحید کا قبلہ رہے گا تا قیام قیامت تو گویا کے یہ دو ہزار برس تک یہ امت مسلمہ تھی ان کا جو طرز عمل رہا ہے جیسا کہ تبھی جو مباحث تھے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان تمام صورتوں میں سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک کو فار مشرقین سے تو سرے سے کوئی خطاب ہے نہ ان کا تذکرہ ہے لیکن اہل کتاب کا تسکرہ ہے صرف ان سے خطاب نہیں ہے خطاب تمام تر مسلمانوں سے اہل کتاب کا یہاں پر جو تسکرہ ہوا ہے بطور نشان عبرت کہ ان کا کیا طرز عمل رہا ہے اس سے قبل اے مسلمانوں یہ معذول کیے گئے تم ان کی جگہ پر فائز کیے گئے ہو ان کے طرز عمل کو دیکھ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی یہی طرز عمل اختیار کرو البتہ یہ بات اب اسے انگریزی محاورے میں آئرنی اور فیٹ کہا جائے گا ستمظریفی ہے یہ قسمت کی کہ جس اندیشے سے یہ نشان عبرت ہمارے سامنے رکھا گیا تھا واقعہ یہ ہے کہ وہ اندیشہ بتمام و کمال پورا ہوا اور امت مسلمہ نے بھی انہیں کے نقش قدم کو اختیار کیا انہیں کی پیروی کی چنانچہ اس کی پیشن گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیح فرما دی تھی میں یہاں آج دو احادیث آپ کو سنا رہا ہوں پہلی حدیث کے جو متفق علیہ ہے صحیح بخاری میں بھی ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اس کے راوی حضرت ابو سعید الخدری ہے رضی اللہ تعالی ابھی سعید الخدری ہے رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکتب ان نہ سننا من کا نہ قبل کم شبرم بے شبرن ب <بِزِرَعًا> نے شاد فرمایا کہ اے مسلمانوں تم بھی انہیں لوگوں کے نقش قدم کی پیروی کرو گے جو تم سے پہلے تھے بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ یہ گویا کہ ب تمام و کمال ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کے لیے استعارہ ہے پھر مثال دی حتہ لو دخلو جوہرا غب ل تب عمو یہاں تک کہ اگر وہ سابقہ امت اگر وہ کچھ پچھلی امتیں اگر کسی گوہ کے بل میں گھسی تھی تو تم بھی لازمن ان, ان کی پیروی کرو گے کل حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عہو اس پر ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ ال یہود کہ اللہ کے کی رسول کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ ہے کہ ہم بھی ان کے نقشے قدم کی پیروی کریں گے عالف حضور نے جواب اشاد فرمایا وہ نہیں تو اور کون انہی کی پیروی تو کرو گے انہی کے نقش قدم پر چلو گے دوسری حدیث وہ ہے جس کو کہ ان دنوں میں جو میری پبلک تقارییر ہیں ان میں بار بار ان کا تذکرہ آیا ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن آس رفی اللہ تعالی عما سے ہے اور جامع تربزی کی روایت ہے حضور نے اشاد فرمایا لا یاتی انتی ماں کا اعلی بنی اسرائیل حزم نال میری امت پر بھی وہ سب کچھ وارد ہو کر رہے گا کہ جو بنی اسرائیل پر وارد ہوا تھا بالکل اس طرح جیسے کہ ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابه ہوتی ہے اس تشویر میں فصاحت تو بلاغت کا کمال ہے اس لیے کہ آپ خود اندازہ کیجئے کہ جوتیوں کا جوڑا اگر رکھا ہوا ہے تو اوپر سے دیکھنے میں ان میں کچھ فرق نظر آتا ہے پنجے کے رخ کی وجہ سے لیکن تلوے جوڑ دیے جائیں تو وہ بالکل ایک ہے تو اس تشویری کو اختیار کیا کہ ظاہر بات ہے کہ زمانی فصل اتنا ہے وہ ہے ان کی تاریخ ہے تیرہ سو قبل مسیح سے لے کر اور 610 سو دس یا چھ سو چوبیس عیسوی تک اور اے مسلمانوں تمہاری تاریخ وہاں سے شروع ہو رہی ہے چھ سو دس یا چھ سو چوبیس سے اور اس سے آگے چل رہا ہے تمہارا قافلہ تو زمانی فصل کی بنا پر موت کی بنا پر حالات میں بظاہر تو بڑا فرق ہوگا لیکن اگر بٹوین دی لائنز ریڈ کرو گے تجزیہ کرو گے تو تمہیں صاف نظر آ جائے گا کہ بالکل کاربن کاپی یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں آج کہ جیسے کاربن کاپی ہوتی ہے ان کی تاریخ کے دو ہزار برس اور ہماری تاریخ کے تیرہ سو برس انیس سو چوبیس تک جبکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہوا اور خلافت کا ادارہ بھی ختم ہوا تو گویا کہ یہ تیرہ سو برس وہ دو ہزار برس یہ دونوں امتوں کی تاریخ جو ہے اتنی مشابہ ہے کہ کہا جا سکتا ہے کہ کاربن کاپی ہے امت مسلمہ کی تاریخ لیکن اس حدیث میں اس سے آگے پہلی حدیث کا مضبور اور آگے بڑھایا گیا فرمایا حتہ ان کا نہ منہ من اتا ام ہوں الانی تنفی امتی یسن اوزالک میں یسنا اوزالک ہوں فرمایا کہ اگر ان میں کسی شخص نے ایسی فوہش اور ایسی حرکت کی ہوگی کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو الانیہ تو میری امت میں سے بھی کوئی نہ کوئی بدمخت ایسا اٹھے گا جو یہ حرکت بارہ لیے میں نے چند باتیں ارض کر دی آپ سے کہ یہاں جو یہ بڑی اسرائیل کی تاریخ کے تین ادوار کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بطور نشان عبرت اور بطور پیشگی تمبی اگرچہ صورتحال واقعتاً جو کچھ ہوئی ہے وہ وہی ہے کہ ہم نے بھی بحثیت امت انہی کے نقش قدم کی پیروی کی بارہ بھائی کہ ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں یہود کا جو طرز عمل رہا ہے اسلام کے ساتھ اس کا پہلا دور جو ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ ان کا معاملہ نوٹ کیجئے کہ حضرت موسا علیہ السلام ان کے جانب صرف رسول ہی نہیں تھے ان کے بہت بڑے محسن ان کے نجات دہندہ بدترین عذاب میں مبتلا تھے بنی اسرائیل اس وقت مصر میں فرعون کے ہاتھوں اور اس کی قوم کے ہاتھوں یوزبیحون ابنا کم یستاحیون علسا کم و, و بلاؤ من ربکم عظیم رب بدترین عذاب جو ہو سکتا ہے دنیا میں اس میں مبتلا تھے نہایت سخت قسم کی ان سے بیگار لی جاتی تھی احرام مصر کی تعمیر میں نمانوم سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ پتھروں کے نیچے اور چٹانوں کے نیچے کچلے گئے ہیں اور ختم ہوئے کہ جو کچھ ان کے پاس بیت رہی تھی اللہ تعالی نے حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے ہی زن جے ناکم نال فراؤ نہ یسوم نہ کم سو الزاب یوس اف بیہنا کم و یستاون و بلاؤ اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو نجات دی حضرت موسا علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے نو موجزے عطا کیے دو تو ابتدائی میں دیے تھے جب کوہ طور پر پہلا مکالمہ ہوا ہے اسی وقت دو عظیم موضوعے عطا کیے گئے اور پھر سات اور موجے ہیں جو پے بپ عطا کیے گئے سورہ اراف میں ان کی تفصیل بھی ہے لیکن یہ کہ سورہ بلی اسرائیل کے آخر میں اس کا تسکرہ ایک آیت میں ہے بلاقدات ناموسا تس آتم بیہ ناتم نو نشانیاں بڑی روشن نشانیاں آتا تو ظاہر ہے کہ یہ فرعون اور آل فرعون کے ساتھ ان تمام نشانیوں کا مشاہدہ ان تمام موجدات کا مشاہدہ خود بنی اسرائیل نے کیا اس کے باوجود جو ان کا طرز عمل رہا ہے حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ نہایت تکلیف نے قدم قدم پر ان سے جھگڑنا قدم قدم پر لان تان کرنا اے جیسے ہی وہ سیرائے سینہ میں کوئی تکلیف آتی تھی فوراً آ کر حضرت موسا حضرت ہارون کے گنت ہو جاتے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہم اس مصیبت پر مبتلا ہوئے اس سے تو وہ مصر کی ہماری جو اصریری تھی اور مصر کی غلامی تھی وہ بہتر تھی وہاں کھانے کو تو ملتا تھا یہاں تو ہمارے لیے پینے کا پانی نہیں ہے کھانے کے لئے ذدا نہیں جس پر پھر اللہ تعالی کی طرف سے موجزانہ طور پر بارہ چشمے انہیں عطا کیے گئے اصاہ موسا کی ایک ضرب سے ایک چٹان سے بارہ چشمے بھائی پھر انہیں من و سلوہ جیسی غذا دی گئی لیکن اس کے باوجود جو ان کا طرز عمل رہا ہے اس کو اب یہاں پر اس آیت مبارکہ میں دیکھیے وہ اس قال ابوسا نے قومی لما تو فاسقین اور یاد کرو جب کہ کہا ابوسا نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں لما تو کیوں مجھے ایزا دے رہے ہو کیوں مجھے کوف پہنچا رہے ہو کیوں مجھے ازیت دے رہے ہو وہ قد اور تم خوب جان چکے ہو تالمون جو ہے فیل مظاہرہ ہے قد یہاں پر لا کر تاکید کی گئی خوب تمہیں معلوم ہو چکا ہے اچھی طرح پہچان چکے ہو ظاہر بات ہے کہ وہ سارے موجزے ان کی نگاہوں کے سامنے تھے حضرت موسا علیہ السلام کو جو اللہ نے عطا کی وہ قط رسول اللہ علیہ اور تم خوب جانتے ہو جان چکے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب یہاں یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرت موسا علیہ السلام کو قرب اور مشابہت حاصل ہے یہ بات قابل توجہ ہے قرآن مجید میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ ذکر تو آ حضور کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ قرآن مجید ایک اعتبار سے سیرت النبی ہی کی ایک کتاب ہے جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ کہانا کھولو قہل جبکہ فرمائش کی گئی تھی کہ ہمیں کچھ حضور کی سیرت سنائیے تو السطم تکر القرآن ام المن نے سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن نہیں پڑھتے جب جواب دیا گیا قرآن تو ہم پڑھتے ہیں ہم نے تو آپ سے سیرت کی فرمائش کی ہے تو کہ فرمایا کہانا کھولو قہل حضور کی سیرت یہ قرآن ہی تو ہے اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب غزہ کا تفصیلی تسکرہ ہو رہا ہے سورہ انفال میں تو وہ بھی تو سیرت النبی کا ایک باب ہے غزہ عہد کے تفصیلی حالات آ رہے ہیں سورہ عالم امراض میں تو وہ بھی سیرت النبی کا ایک باب ہے غزو تموگ کے تفصیلی حالات سورہ توبہ میں آ رہے ہیں تو وہ بھی سیرت النبی کا ایک باب ہے اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ تسکرہ تو حضور کا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد تمام امبیا اور میں سب سے زیادہ تذکرہ بار بار کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں حضرت موسا کا ہے مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قصف القرآن کتاب لکھی ہے اس میں ہر نبی اور رسول سے متعلق آیات کی گنتی کر دی ہے کہ کس کے بارے میں کتنی آیات آئیں حضرت موسا کے بارے میں پانچ سو پچپن آیات قرآن مجید کی گویا کہ کل چھ ہزار سے کچھ زائز ساڑھے چھ ہزار بھی اگر آپ گنیں گے تو گویا کہ ایک بٹا تیرہ قرآن جو ہے وہ حضرت موسا علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی اہمیت اور مشابہت کا ایک خاص پہلو ذہن میں رکھیے کہ حضور بھی دو بےستوں کے ساتھ مابوس ہوئے یہ اگلی صورت جو ہے سورہ جمعہ میں یہ مضبوط تفصیل سے آئے گا آپ کی ایک بےست خصوصی تھی هو لذیذ باسف المی نہ رسول امن ہو اہل عرب کی طرف امید کی جانب یہ بے خصوصی ہے اور ایک بے عام ہے بے ست عمومی ہے الا کافت الناس پوری نو انسانی کی طرف ہمار سلنا کا اللہ کا فت اللہ بشیرم و نزیرہ نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر اسی طریقے سے حضرت موسا علیہ السلام بھی دو بےستوں کے ساتھ مبوس ہوئے ان کی ایک بےست تھی الا فرعون ہم نے موسا کو بھیجا انا ارسلنا موسا علا فرون و ہی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا حضرت موسا علیہ السلام کو ایک بے یہ تھی اور دوسری بےسک وہ ہے جس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے وقد تعلم انی رسول اللہ علیہ کو اور تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری جانب تو ایک بیسط فرعون اور عال فرعون کی جانب اور دوسری بے بنی اسرائیل کی جانب فلم و اللہ قلو بہم تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے کج ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا واللہ اللہ اللہ یاد کوم اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا راہیاب نہیں کرتا کامیابی سے ہم کنار نہیں فرماتا اور یہاں ایک لفظ کا اضافہ کیجئے اللہ تعالی فاسکوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ بات میں اس کی وضاحت کروں گا لیکن پہلے یہ سمجھیے کہ یہ ایزا جو تھی حضرت ابوسا علیہ السلام کو جو ان کی قوم نے دی اس کی نوعیت کیا ہے اس لیے کہ رسول کو ایک ایزا ہوتی ہے ملکرین کی طرف سے یعنی حضرت ابوسا علیہ السلام کو ایک ایزائیں وہ ہے کہ جو فرعون اور آل فرعون کی جانب سے پہنچی یہاں ان کا تذکرہ نہیں ہے یا قوم ہے تو توزو یہاں تذکرہ ہے جو خود ان کی قوم بنی اسرائیل کی طرف سے انہیں ایزائیں پہنچی یہ ایزائیں دو نوعیت کی ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے اس مسئلے کو اس لیے کہ اسی سے آپ کو سیرت النبی کا بھی ایک پہلو جو ہے اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا ایک ایزا ہوتی ہے ذاتی نوعیت کی کوئی ذاتی الزام کوئی ذاتی تہمت شخصی طور پر کسی کو ایزا پہنچانا یہ ایزا جیسے کہ نبی یکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور یہ سمجھ لیجئے کہ دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے جو ایزائیں آتی ہیں ان سے وہ ایزائیں کہیں زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہیں کہ جو اپنوں کی طرف سے آتی ہے دشمن تو دشمن ہے اس کا تو کام ہی یہ ہے نیش اقرب ناز پے کی نسر اقتدائے طبیعت اشی نسر بچھو کی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ڈنک مارے گا۔ لہذا اس سے کسی شکوی اور شکایت کا کوئی موقع نہیں ہے دشمن نے تو دشمنی کرنی ہے